الحمدللہ للہ وقفہ وسلم اللہ اباد ہل الدین مصطفیٰ باتیں چل رہی تھی کہ چار مسائل ایسے ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے اور تین وصول جو جس پر یہ کتاب لکھی گئی ہے ان تین وصول کو سمجھنے کے لیے ان چار مسائل کا علم ہونا ضروری ہے چار مسائل کس کا نمبر ایک یعنی علم ہونا ضروری ہے علم کس کا ہونا علم ہونا ایک تو معرفت الہی پہلی چیز معرفت الہی اللہ تعالی کے متعلق اللہ کے ذات صفات کا علم ہو تفصیل گزر چکی ہے دوسری چیز جس کا علم ہونا ضروری ہے وہ ہے معرفت نبی نبی علیہ سراف کی معرفت ہمارے آخری نبی مئلّم کی معرفت ان کے متعلق معلومات ہوں ان کے مقام ان کے مرتبے ان کی عزت ان کا منصب ان تمام چیزوں کا علم نبی علیہ سراف کے متعلق ہونا ضروری ہے نبی علیہ سلاب شام کے متعلق علم ہونے پر گفتگو چل رہی تھی جو دو چیز جن میں سے دو چیزوں کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں ایک تیسری چیز یہ ہے کہ نبی علیہ سراب کا کے متعلق تیسرا چیز تیسری چیز جس کا علم ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ سراب شام کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہونا کیونکہ نبی علیہ سراب کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کے محبت پر غالب آنا یہ شرط ایمان ہے اگر انسان کے دل میں نبی علیہ سراب شام کی محبت لوگوں کے دلوں میں غالب نہ رہے ہر چیز پر غالب نہ ہو تو مومن نہیں ہو سکتا جیسے کہ نبی علیہ سراب شام نے شاسترمائے بڑی مشہور حدیث لا احد کم حت اکونا احب علی والد ہی و والد ہی سے اجمعین تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اولاد اور کائنات کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حدیث سے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ سلاد کی محبت ماں باپ تمام چیزوں کی محبت پر نبی کی محبت کو غالب کرنا یہ ایمان, کا ایمان کی شرط ہے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب نبی علیہ سلاۃ و سلام نے نبی علیہ سلاط و سلام نے صحیح بخاری کی روایت جب نبی علیہ سلاط و سلام نے یہ حدیث بیان کی کہ لا احدکم حتہ اکن احب علی میں والد ہی ولد ہی و نا سے تمہارے تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ مال اور اولاد تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں یعنی میری حبت غالب نہ آ جائے تو اس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یا رسول اللہ میں اپنی بیوی اپنے بچے اپنے ماں باپ اپنے اہل ویال سب سے زیادہ ان کی ان تمام لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں کائنات میں ہر چیز ہر انسان چاہے ماں ہو یا باپ بھائی ہو بہن اولاد ہم سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ نفسی لیکن اپنی جان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہوتا جان کی محبت تو بہت عزیز ہوتی ہے تو اللہ رسول نے فرمایا عمر جب تک جان سے بھی زیادہ میری محبت مومن کے دل میں نہ ہو مومن نہیں ہو سکتا یہ چل گیا سب سے عظیم ترین چیز جو ہے وہ جان ہوتی ہے جان سے بھی زیادہ محبت جان سے بھی زیادہ محبت کرنا نبی علیہ صلاف شام سے محبت جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے آدمی اپنے نفس اپنی جان سے جتنی محبت کرتا ہے نبی کی محبت اس سے زیادہ ہونی چاہیے جب اللہ رسول نے بیان فرمایا تو عمر نے کہا اللہ رسول اگر جان سے بھی زیادہ محبت کرنا ایمان کی شرط ہے تو اسی وقت سے میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ صلی الان یا عمر عمر اب بات بنی اور اب ایمان مکمل ہوا تو اس لیے ہر انسان کو یہ فتنے کا دور ہے آج ہمارے دلوں میں مال کی محبت اولاد کی محبت دنیا بھر پتہ نہیں تجارت کاروبار کی محبت ساری چیزوں کی محبت ہمارے دل میں نبی کی محبت پر دین کی محبت پر غالب آ رہی ہے مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کی محبت پر نبی کی محبت غالب ہو اسی لیے قرآن پاک صورت توبہ کی آیت رب العالمی نے شاخ رمایا قل انکان آباؤ کم و ابنا و وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا والله لا جهد حتى يأتي الله بأمره والله لا جهد القوم الفاسكين الله تعالى أنه قرآن باكس آية من شار چيزون تذكره قل إن كان آباؤكم اے نبی ان سے کہیے کل انکان آبا ابنا اکم ماں باپ کی محبت اے نبی ان سے کہیں اگر تمہارے دلوں میں ماں باپ کی محبت اولاد کی محبت جا مال و دولت کی محبت تجارت کاروبار کی محبت قبیلے اور خاندان کنبے اور قبیلے کی محبت اسی طرح سے اگر تمہارے مکان کی محبت جو بڑی محنت و مشقت سے اپنا مکان بناتے ہو یا اسی طرح سے اس تجارت اور کاروب آٹھ چیزوں کا تشکرہ کیا اور آٹھ چیزوں کا تشکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان آٹھ چیزوں میں سے دنیاوی چیزیں ان آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی محبت اگر تمہارے دل میں نبی کی محبت پر غالب آ گئی تو تمہارا ایمان خطب ربصو اب انتظار کرو حت عطی اللہ عمری کہ اللہ تمہارے اوپر کون سا عذاب نادل کرے اللہ اتنی شدید وحید اللہ فطاربس حتٰ عطی اللہ عمری اب انتظار کرو کہ اللہ تمہارے اوپر کون سا عذاب نادل کرتا ہے سنو واللہ لا دل القوم الفاسقین تم لوگ فاسق ہو اللہ اکبر یعنی جس کے دلوں میں آج چیزیں جو اللہ نے بیان کیا انکان آبا حکم اپنا حکم اقوام حکم یہ ساری چیزیں اگر ان آج چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی نبی اس کے رسول کی محبت میں غالب آ تو اب تم مومن کہنے کے لائق نہیں تمہارا شمار فاسقوں میں ہو جاتا ہے اس آیت میں آٹھ دنیاوی چیزوں کا تذکرہ کر کے فرمایا ان چیزوں کی محبت کرو لیکن ان لیکن بری چیز کیا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جانا یہ عیب ہے عذاب کا سبب ہے اور ایمان کے ختم ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے اسی لیے اللہ اس کے رسول کی محبت ان آ چیزوں کی محبت پر غالب ہو تب ان انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے آپ ایسا اس طرح سے آپ سمجھیں کی محبت محبت جو ہے یہ تین طرح کی ہوگی کسی جب دنیا میں کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک جس چیز سے آپ محبت کر رہے ہیں جتنی اتنی ہی محبت دوسری چیز دوسروں سے بھی کریں برابر برابر جیسے آپ ازر اللہ سے بھی محبت کریں اور اتنی ہی محبت ویسے ہی محبت اپنے دوسرے لوگوں سے بھی کریں ماں باپ اولاد دنیا کسی بھی چیز کو لے لیں دھان دولت تو یہ انسان مومن نہیں بن سکتا اللہ اس کے رسول کی بھی محبت اتنی ہی اللہ اس کے رسول کی محبت ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت ہی کے برابر آپ دوسروں کی بھی محبت رکھتے ہیں دل میں تو اللہ نے فرمایا یہ مومن نہیں ہو سکتا کیوں مومن نہیں ہو سکتا اس نے اللہ اس کے رسول کی محبت تو کیا لیکن اتنی ہی محبت مخلوق سے بھی کیا دوسروں سے بھی کیا اسی لیے سورت البقرہ کی آیت رب العالمین نے فرمایا وہ میرا ناسی میں تفدید امند اندادا یو عبور قم کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ند بنا رکھا ہے ند اور انداز سے جتنی محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ویسی ہی محبت اللہ سے بھی کرتے ہیں دیکھا یہاں محبت برابر اللہ کی محبت اور انداز کی محبت برابر ہے اللہ نے فرمایا کافر ہیں کہ مومن نہیں ہو سکتے یہ مومن نہیں ہو سکتے دیکھو اللہ اس کے رسول سے بھی محبت کیا محبت کیا لیکن اتنی ہی محبت اپنے ماں بوٹوں سے کیا اللہ نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتے لیکن اس کے برخلاف مومن جو ہیں لوگوں میں جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ولطین آمنوا اشد اللہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں میں مخلوقات کی محبت ماں کی محبت باپ کی محبت بہت اولاد کی محبت بیوی کی محبت دنیا کے کاروبار تجارت کی محبت ہوتی ہے لیکن وین اشد حب لیکن ان تمام چیزوں کی محبت پر اللہ کے اس کے رسول کی محبت غالب ہوتی ہے دیکھیے یہ بن گئے دوسری قسم یہ ہے اللہ اکبر کہ اللہ سے اس کے رسول سے بھی محبت ہو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو دین سے محبت ہو قرآن سے نبی کی سنت سے محبت ہو لیکن دوسروں کے طور طریقے دوسرے لوگوں سے کی محبت زیادہ ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہے اللہ اس کے رسول کی محبت ہے تو دل میں لیکن غیروں کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب ہے یہ انسان کی کافر ہوتا ہے مسلمان نہیں ہو پاتا کیوں اس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت پر دوسروں کی محبت کو غالب کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا یہ فاتحبس حتہ عطی الرحب امری صورت الطبہ میں ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہے پل انقان آبا ابنا اخبار آزواجم و سیرت و کم و اموانہ تک شنا کا یہ یہی اور و رسول اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ان چیزوں کی ہے انسان فاسک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذاف کا مستحق ہوتا ہے نمبر تین یعنی محبت کی تیسری قسم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بھی محبت ہے اور دوسروں کی محبت وہ بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں مال سے بھی محبت ہے تجارت اور کاروبار سے بھی محبت ہے ہر چیز کی محبت ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہو ہوتی ہے اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ لوگ ہیں ایمان والے اور یہ صادق المان ہے والذین آ اشحد اللہ اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ایمان والے یہی وہ لوگ ہیں انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن حت اکونا حب احب میں والدی و والدی و نا سے اجمعین لا احدکم احدم حتونا حب علیہ اللہ اکبر تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں کی محبت پر میری محبت غالب نہ آ جائے یعنی جب اللہ رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہوتی ہے تبھی آدمی مومن بنتا ہے یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا محبت سے کیا مراد ہے محبت اصل میں دو طرح کی ہے ایک فطری محبت اور ایک شرعی محبت فطری محبت اور شرعی محبت یہاں مراد ہے فطری محبت نہیں بلکہ شرعی محبت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی کی ایسی محبت عطا کریں اپنی محبت اپنی نبی کی محبت اپنی کتاب کی محبت اپنی نبی کی سنت کی محبت جو کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو اقول قولہ استخصر اللہ منکل نظم بھی موت ہو گئی